البی خلق کو منصف واحد وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے وہ جالا منہا اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا لیکسکون علم ہا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں بکرابی بھی ببتا ہوں ماں کہلک کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی بی کا اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں تسکین بھی ہے سکون بھی ہے فلمبا تغصہ تو جب شوہر جھانپ لیتا ہے اپنی بیوی بی کو حفلت اور اس سے حمل ہو جاتا ہے حملن خفی اور وہ ہلکا حمل ہوتا ہے ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے مرتب نہیں تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے فلما اسکلت جب بوجھل ہو جاتی ہے داول حرما ہوا تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو صالحا اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند صحیح درست ہر نکھس سے درد صحیح ہو اس کے تمام آزاد درست ہوں لائن آتے تانا من شاکرین تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے بڑا ہم احسان مانیں گے فلما ماں آتا صالحن اور جب اللہ تعالی نے انہیں اٹا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ جالا لہو شرکا اب اس نے شریف ٹھہرا دیے یہ فلاں بزرگ کے بازار پہ میں گئی تھی یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے دیا اللہ نے اور اب یہاں پہ اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ فطال اللہ عبا ایوش رکون تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے ایوش رکون یخلق و شعین وحم یخلقون کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شہد تخلیق کرتے ہی نہیں وہ تو خود مخلوق ہیں فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں جنات ہیں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں یہ تو خود مخلوق ہیں سب کے سب مخلوق ہیں آیش نکون مالا یخلکو شیون یخلقن ولا یسون فرون نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں ان تدوں میں الہدا اب یہاں پر تدریجاً بات لائی جا رہی ہے ان کو کہ جو ان کے اصل جو ڈی ان کی ہیں وہ تو سمجھتے ہیں دیویاں ہیں دیوتا ہیں وہ تو اوپر ہیں وہ تو انویزیبل ہیں ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لیے ہیں تو چاہے رادا کرشن ہو چاہے کوئی اور فلسفی ہو وہ کہے گا یہ کہ ہم بتوں کو نہیں پوچھ رہے ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہیں پتھر کے سوائے میں کیا ہے یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں پتھر ہیں لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کی خطہ پر وہ پھر انہی کو سمجھ بیٹھتا بھی یہی ہے اور چوبتا ہے چاٹتا ہے جو بھی کرتا ہے ان کا دھون پیتا ہے ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے ان کے سامنے جو ہے ہلوے مانڈے پیش کرتا ہے تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہی ہیں معبود جن کو کہ ہم پوج رہے ہیں اور انہی کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کشائی کی اب قدر رخ رہا ہے ان تنوع من دل اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں لا یتبعوکم وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے سواؤن کو برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو ان لذی تدردون اللہ عباد الم سالکوم ہاں جنہیں تم پکار رہے ہو جنہیں دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے فرشتے ہیں یا اولیاء اللہ ہے وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں اعباد الم <سَعَلُكُم> وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں فدعم فد یہ سجیب القم ان کو تم تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے کوئی وحی آنی چاہیے لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو قافل تھے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہمیں ہماری دعائی دیتے رہے اور ہم سے مانگتے رہے یا شیخ جیلانی شہن نلّا ہمیں کیا پتہ تم نے یہ ہمارے ساتھ عمتیں کی ہیں ہمیں تو کوئی معلوم نہیں تو وہ تو کہنے گے قافل ہے اب یہاں بتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ام لہو ارجل ارجنوں نے ہم کیا ان کے پاؤں ہیں تم نے بنا تو دیے پاؤں کیا چلتے بھی ہیں ان سے ام لہم اے دن یفتشوہا ہاتھ بھی تم نے بنا دیے ان کے لیکن کیا یہ اسے پکڑ بھی سکتے ہیں ام لہوم آئین شروع بےحا چاہے ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں ام لہم آزان یسماؤنہ بےحا یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں اور احدرا کا آم اب کہہ دیجئے اب یہ قول فیصل ہے جیسے حضرت ابراہیم سے کہلوا دیا گیا تھا اتنی بڑی ام بما تشرے کو تم جاؤں بھی کچھ تمہارے یہ معبود ہیں جو میرا بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں مجھے کوئی خوف نہیں علی دشورہ کا آ اے نبین سے کہہ دیئے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو سمکین اور پھر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو جو بھی اقدام کر سکتے ہو کر لو فلاں تم ضرور مجھے کوئی مہلت نہ دو میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو مجھے مہلت دو جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنے سارے معبودوں کو پکار کرو اللہ الدین الکتاب <الْكِتَاب> میرا ولی میرا پشپنا میرا مددگار میرا حمایتی میرا حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر نادی کی وہ ہو یت اور وہ اپنے سال بندوں کا ولی ہے ان کا ساتھی ہے مددگار ہے پشپنا ہے وہ لدین تدول مندوں نہیں لا یسوتی ہوں نہ نسرت ہوں جنہیں تم پکار رہے اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ان کے اندر طاقت ہی نہیں لا اگر تم ہمیں ہدایت کے لیے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے جیسے ہم اللہ کو پکارتے احجن اثراتی سراک الگستخی تو وہ تو تمہیں لاسماؤ وہ سنتے ہی نہیں تم پکارتے رہو بترا ہوں ہم ضرور اگلے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں خزل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آخر میں پھر حضور سے خطاب اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے اختتام پر حضور سے التفات خود خد الافوا نبی افم کو درگزر در کو تھام لیجئے یعنی آپ ان سے زیادہ بحث میں ان سے زیادہ کسی تلخی میں کسی اس طرح کے معاملے میں الجیے نہیں معاف کیجیے چھوڑیے ان کو دفع کیجئے خود الافبا وامر البن اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے جو بھی اچھی بات ہے اس کی طرف دعوت دیتے رہیے آپ کا کام ہے دعوت دینا وہ عار جاہرین اور جو آپ سے الجھنا چاہیں ان سے اعراض کیجئے خام خاں جیسے کہ آگے آئے گا سورہ فرقان میں ویزا خاطا بحم الجاہل کالو سلامہ جب جاہل الجھنا چاہتے ہیں ان عباد الرحمن سے وہ کہتے ہیں سلام ہم آپ سے لا نبطر جاہلین ہم جاہلوں کے سر نہیں لگنا چاہتے منہ نہیں آنا چاہتے تو فرمایا آپ یہ تین الفاظ آئے ہیں خز الوف یہ ایک ڈائی کے لیے بڑی بنیادی چیزیں ہیں وہ کرتے رہنا درگزر کرتے رہنا وہ امر عرف اور بھلی بات کا اچھی بات کا حکم دیتے رہنا وہ عارض ارجاہین اور جو الجھنا چاہیں جاہل ہو جو جذباتی لوگ ہیں مشتعل مراج ہیں ان سے ایراس وہ اماغ شیطان نظم اور اگر کبھی کوئی چھوت لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے نزع کھینچ لینا نزع مس کر جانا چھو جانا چھوت عین اور غین کا یہ فرق ہو گیا یعنی یہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئی جائے آخر لائباتے بربنائے کبھی بشرق کبھی غصہ آئی جاتا ہے آخر آئی گیا تھا حضور کو غزو میں کیف یا دن حضم بجہ نبی یہ اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رکھ دیا غصہ آ گیا تھا اللہ خاص نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے ہدایت اور ضلالت کا اختیار ہمارے ہاتھ اسی طریقے سے اے نبی اگر کبھی غصہ آ جائے فرمایا وہ اما کا مین شیطان فستا فوراََ اللہ کی پناہ طلب کرو ان نہ سمیع اور علیم اور یہ پھر آگے چلے کہ مسجدہ میں بھی آئے گی ان نہو ہو سمی اور غالیم یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ان دن نبی نہ تکو ادا مس مین شیطان تذک کروں اور یہی نویش ہے تقوی والوں کی جن لوگوں کے اندر تقواہ ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا ادا مس طرح شیتان شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا کوئی سایہ پڑ گیا تبک کروں فوراً وہ چوکن ہو جاتے ہیں فوراََ ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے تاریخ ہو گئی تھی جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان نہ قلفی میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سے آ جاتا ہے مہنی لسپا سبین امرتن فیک الوم اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شہ ہے اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری سو حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا لیکن جو انٹینسٹی ہے جو تعلق معلومات کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے ان نحولان ولا کل بھی انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا یہ بجلی جس پاور کی ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا حالانکہ بجلی ہے روشنی ہے اندھیرا نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے تو فرمایا کہ ان نہولان ولا کل بھی آؤ امدن نگی میں تقا مسط ہوں میں نہ شیطان تذک تو فوراً وہ چوکرنے ہو جاتے ہیں یاد کرتے ہیں فائدہ ہوں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں وہ اخبار باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں فلغیے وہ اس گزی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں جیسے بنم بن باورا کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی وہ سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی اتنے متوجہ ہو گئے سمبلائے پھر وہ کمی نہیں کرتے اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں عالم تن بے آیا اب دیکھیے یہ قومت ان دونوں صورتوں کا خاص طور پر عام کا آیت لاؤ نشانی لاؤ موجہ دکھاؤ نبوت بنوانا چاہتے ہو رسالت بنوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ موجزا حصی موجدہ جیسے موسا کو ملے جیسے عیسا کو ملے وغیرہ وغیرہ اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں پیزا لم تاطہ اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی موجودہ نہیں لائے خالو ان کا لال اجتماع تھا کہ انہیں کوئی چن لے آتے کہیں سے چھانٹ کر لے آتے تو تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو محبوب ہو تو کیا وجہ کیوں رہ گئے کس وجہ سے نالج تو میں تھا کہیں سے کوئی جھانٹی کر کے کہیں سے کوشش کر کے لے آتے کو ما یوہا الیا اس زمن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کی تفسیر میں کہ حضور کے ایک پھپھی داد بھائی تھے اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے ساتھ رہتے تھے تعاون کرتے تھے جہاں کہیں حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے اور امید تھی حضور کو کہ ایمان لے آئیں گے. لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زون میں انہوں نے حجت قائم کر دی اے نبی یہ موضاء دکھا دو اے محمد چلو مان لیں گے چلو یہ نہیں دکھا کرتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا کرتے یہ دکھا دو وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا تو جب یہ ساری باتیں حضور نکلنی میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی کا فیصلہ ہے اللہ جب چاہے گا دکھائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے تب وہاں تو شور مچ گیا پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو تالی پٹ گئی ہوگی یہ بس رہ گئے ان کی اب تو یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے انہوں نے تو آخری درجے میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ موجود نہیں تو یہ دکھا دو یہ نہیں تو یہ دکھا دو کوئی بھی نہیں دکھا سکتا تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ پھپی بھائی بھی تھا اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کرتی اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں. یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر کھائیں گے جس کو میں نے کہا تھا سورہ ہم کا وہ مقام کہ ان کا نہ کبھی کا اعراض ہوں فین اس پتا فق الف اللہ فرما بتایا ہوں بے آیا اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہا گزر رہا ان کا اعراض تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سلنگ لگا لیجئے کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے ہم نہیں دکھائیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر تاریخ کرے اس صورتحال میں حال کرے اپنے آپ کو تو کس قدر ذیب میں اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی ویزا عالم تو آتے ہند آیا اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی کالو لا ہو ہاں کیوں نہیں لے آئے کہیں سے بولنما تبایو ہائی لیا کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے اس سے بڑا میں نے دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے خزانے میرے دستے تصرف میں ہیں میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا حاضہ بسائے رب اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہدم و رحمۃ القومی یومنون اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں وہ اضافے قرآن و فستم سے اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو سمع یسماءو کے معنی سننا اور اجتماع یستم پوری توجہ کے ساتھ ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا کان لگا کر کان بھر کر کا سننا وہ سے تو اور خود خاموش رہا کرو اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری قرآت میں پڑھنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرآ کو سننا چاہیے خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی اور یہاں خاص حکم بھی ان سے تو خود خاموش رہو لال نقن تو حمن طاقتوں پر رحم کیا جائے فِي نفسكَ وَدُونَ کا فین الْقَوْلِ مخیفا سال اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں تدر راجی کرتے ہوئے گڑ گل گڑے ہوئے اس آجزی اور گڑ گل کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتاب چاہے اس کے آخر میں بقام ابدیت اللہ ابدو کا وبن و ابدے کا فی قبضت کا ناسیتی بیدے کا معذلفی یا حکموں کا عدل الفی یا قضاؤ کا اللہ میں تیرا بندہ ہوں غلام ہوں میرا باپ بھی تیرا بندہ اور غلام تھا میری ماں تیری ادنا کنیز تھی میں تیرے قبضۂ قدرت میں ہوں میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عدل فیا قضاؤ کا وہ یقینا حق پر اور عدل پر مبنی ہے یہ حاضری اصلوں کا بکل اسم اس میں ہوا رکھا میں کچھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے علام من خلق کا جو اپنی مخلوق کو سکھایا اور یا اپنا نام کسی کتاب میں نادل فرمایا اب استاثر تبھی مخلول الغب عیدر یا اپنے اس نام کو اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے خزانہ بنایا ہوا ہے میں ان تمام ناموں کے حوالے سے سوال کے حوالے سے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں انتجاگر قرآن قلبی و نورا صدری بجلا حزنی و ظہاب بحمی کو میرے سینے کا نور بنا دے میرے دل کا سرور بنا دے میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے میرے غموں کا اور تفکرات اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے یہ ہے دعا محمد الرسول اللہ کی اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آ گئی تھی وہ تو, تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو التجا الْقُرْآنَ ربی قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور میرے دل کی بہار بنا دے وسکر لمبا کفی رس کا تدر اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے ایک اس کی سماج بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا تو جو رکتے ہیں چاہے سرری بھی ہو ان کو ایسا ضرور پڑھے جیسے خود وہ سن رہا ہے اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے بالغدو والا اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں آجی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے صبح کے وقت میں اور شام کے اوقات میں بھی جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا ظلمات ہمیشہ جمع اس طرح غد یہ ہمیشہ ایک اور آسال اصل کی جمع ہے یعنی شام کے اوقات اور اس میں اشارہ ہے کہ فج صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالی نے فرض رکھی ہے اور جیسے ہی ندرو کی شم سے لا غسق نیل سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف ذرا اترنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے پے بہ نمازیں ہیں ظہر ہے عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے تو یہ جو ہے یہ آسال جمع کسی ہے بالغدو والآصال غدو والآصال ولا تک من غافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے ان دن لذینہ اندا ربے یقیناً وہ بزرگ ہستیاں وہ ملائکہ مقربین وہ ملئے اعلیٰ جو اپنے رب کے پاس ہیں مقربین ہے قریب ترین ہے وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میرے محفل بود اندر لا لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم ایک لامکا کی محفل وہ بھی ہے جہاں کبیر مجلس اللہ ہے اور جہاں فرشتے ہیں ملائکہ مقربین ہیں اور محمد رسول اللہ روح محمد وہاں گویا کہ چراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے تو ان میں نذیرہ اندر کا نایسترونان عبادتیں وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استقبال نہیں کرتے استقبال کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے وہ یو اور اس کی تشبیح کرتے رہتے ہیں وہ لہو یسون اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں بارک اللہ قرآن عظیم و دفاع نی میا کم بلایاتیں